الحمد للہ لا فربی الا دل کا سی لری کل ہوں ندل ہوائی وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأم مہتی وزر واحبتی شروجی بس كل نفس نشی کل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 تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحکیمین وحدہ شریق کے لیے لائق لائقرزیباں ہیں جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا سلا تو سلام ہو درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین شاف شافع نبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ایک مرتبہ پھر مسجد رحمانیہ میں اس محراب و ممبر اور اس مسلط پہ سبق سنانے کا موقع ملا ہے کہ جس ممبر اور جس اسٹیج کی بہت بڑی حیبت ہے آپ حضرات یہاں سے بہت استفادہ کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کا ہمارے علماء کا خاص طور پہ حضرت اللہ جناب شیخ عبداللہ ناصر حفیظ اللہ تعالی کا سایہ تادیر رب العزت ہم پر سلامت رکھے اور ان کے علاوہ بھی اس وقت علماء کرام موجود ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی حافظ سلیم صاحب میمن اللہ تعالی ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے سچی بات میں علماء کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بہت گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں کم علمی کی وجہ سے بے علمی کی وجہ سے لیکن پھر اپنے آپ کو دلاسہ دینے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ علماء ہیں الامر فوق الادب ادب کے تحت یقینی بہت سی مجھ سے غلطیاں ہوں گی میری گفتگو میں تو مجھے میری اصلاح کا موقع ملے گا ٹوٹے پوٹے جملے اور بے ربط کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اگرچہ ہمارے لوگ ہماری اکثریت دین سے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت تو کرتی ہے لیکن قرآن مجید کے ترجمے سے اس کے معانی اور اس کے مفہوم سے نا آشنا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کثرت تلاوت کی وجہ سے یا واعزیل خطبہ علما اکثر اپنے بعض اور نصیحت کے موقع پر نصیحتوں کے موقع پر مواقعوں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے سے آگاہی اور اس کے مفہوم سے آگاہی دلاتے رہتے ہیں تو عوام اگرچہ قرآن کے معانی سے نا آشنا ہے لیکن ان کچھ خاص مقامات کی تلاوت سے وہ اس کے ترجمے نہیں تو اس کے مفہوم سے آگاہ ہو جاتی ہے اس میں سے ایک مقام یہ نفسا قت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور ہماری اردو زبان مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے گٹ گھٹالا ہے لیکن بہت سارے الفاظ اور جملے اردو زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ عربی زبان کے بہت سے فارسی زبان کے اور بہت سے انگلش زبان کے الفاظ اور جملے اردو زبان میں مستعمل اور اپنی اردو زبان کا اگر پوچھا جائے کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو شاید بتانے والا کہے گا کہ اس کی اردو ہے ہی نہیں یہی اردو ہے جو عربی فارسی اور انگلش سے لیے کلفاقت الموت اس آیت مبارکہ میں اور جو میں نے ابھی حصہ پڑھا ہے آیت کا اس میں اللہ تعالی فرماتا کل ہے یہ عربی کا لفظ لیکن ہماری اردو میں مستعمل ہے نفس یہ بھی عربی ہے لیکن ہماری اردو میں مستعمل زاقا یہ بھی عربی ہے لیکن ہماری اردو میں مستعمل ہے اور موت عربی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت کسے کہا جاتا ہے کل نفس ان الموت ہر نفس کو موت آنی ہے ہر ایک نے مرنا ہے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کہلوانے والے پر وہ لازمی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ اس کو اس پر ایمان لانا ضروری ہوئی اور اس کے بغیر مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا اس میں سے جو چیزیں میں نے اور آپ نے اپنے اوپر لازم اور واجب کرنی ہے ایمان کے حوالے سے اس پر ایمان لانا ہے اس میں سے ہے ایک فکر آخرت جب تک آخرت پر ایمان میرا اور آپ کا نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حق نہیں رکھ سکتا نبی علیہ السلام کی خدمت میں انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور وہ بھی جبریل امیر اور وہ آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے نبی علیہ السلام اسلام کی وضاحت فرماتے ہیں اور پھر سوال کرنے والا جو انسانی شکل میں حضرت جبریل آئے تھے وہ اللہ کے رسول علیہ کے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اے محمد علیہ السلام یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اخبرنی ان ایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے اور وہ بچہ بچہ جانتا ہے اسکولوں میں بچوں کو طلبا کو اسٹوڈینٹس کو مدارس کے اندر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں سکھائی جاتی کہ جو نبی علیہ السلام نے جبریل امین کو سکھائی تھی اور جب پیغمبر نے وہ ساری باتیں بتائیں تو جبریل امین ہر سوال کے جواب پر پیغمبر علیہ السلام سے کہتے تھے کہ صدق تھا آپ نے سچ کہا انہوں نے کہا نا کہ اخبر نیان ایمان تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ملا کتبی والیوم الاخر پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سوال کیا گیا اے محمد علیہ السلام ایمان کے بارے میں بتا دیجئے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ای ایمان اسے کگا جاتا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا ملا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے وکت بھی اللہ کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا اسے ایمان کہا جاتا ہے رسول اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانے کو ایمان کہا جاتا ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سلام ہیں بل یو آخر آخرت کے دل پر ایمان لانے کو ایمان کہا جاتا ہے اللہ پر ایمان آسمانی فرشتوں پر ایمان اللہ کی ساری نو دل کی ہوئی کتابوں پر ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان ابھی تیرا ایمان مکمل لگی ہوا بذاکر ایسا لگتا ہے اللہ پر ایمان لے آئے تو ایمان مکمل ہو گیا کہ رسولوں پر ایم لا چکا تو ایمان مکمل ہو گیا آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آیا تو ایمان مکمل ہو گیا ہے لیکن اللہ اکبر پیغمبر اکتفا نہیں کیا بلکہ برما گیا اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان تیرا اس وقت مکمل ہوگا جب تک تو قیامت کے دل پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان لانے میں رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانے میں یہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ معاون ثابت ہوگا جب مجھے معلوم ہوگا کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے دنیا میں میں نے اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے مجھے موت آئے گی مجھے مرنا ہے روح قبض کی جائے گی قبر میں اتارا جائے گا قبر میں میری زندگی کے حوالے سے حساب و کتاب سوال و جواب ہوں گے اور قیامت کے دن اعمال نامہ میرے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا پل سراب سے گزارا جائے گا جنت اور جہنم کے اللہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا بد آمادیوں میں شکار رہنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جب تک میری اور آپ کی زندگی میں مجھے اس چیز کا احساس اور اس پر ایمان نہیں ہوگا اللہ کی قسمنا میں اللہ پر ایمان لا سکوں گا نہ محمد مستفا پر ایمان لا سکوں گا یہ آخرت کی فکر یہ موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو انسان کی زندگی سے ختم کر دیتی اور آخرت کا اللہ کا ڈر قیامت کے دن کا خوف اگر نکل جائے اللہ اکبر پھر میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا جو ہے وہ ناممکن ہے پیارے پیغمبر علیہ کے بال سیاہ ہے خوبصورت چہرہ ہے نورانی اللہ نے سورت عطا فرمائی ہے وہ حسن جو اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا ہے اللہ اکبر وہ حسن بھی کیا سیت رکھتا ہوگا جو حسن اللہ نے میرے اور آپ کے نبی محمد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا جناب ابو بکر صدیقی اللہ تعالی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے چہرے پر نظر ڈالتے گئے گئے اللہ کے نبی آپ کے چہرے پر آپ کی داڑھی پر جو سیاح پال تھے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سیاح کی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھاپے کی وجہ سوال کرتے ہیں وجہ دریافت کرتے ہیں بالوں کے سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی گئے اللہ کے نبی وجہ بیان کر دیجئے اللہ کے محبوب علیہ کے نے خوران مجید کی چند سورتوں کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی فرماتے گئے مجھے قرآن مجید کی فلا اور فلاں صورت کی تلاوت نے مجھ محمد علیہ السلام کو بوڑا کر دیا ہے میرے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل کر دی گئے اللہ اکبر یہ اللہ کے نبی کائنات کے امام صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے ہم نے آپ کے شب و روز دیکھے گئے رات کی خلوتیں بھی ہم دیکھی اور دل کے اجالے بھی ہم نے اللہ کے رسول کائنات کے امام کے دیکھے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام جب سجدے میں جایا کرتے تھے سجدے میں انسان اللہ کے اور اللہ انسان کے بہت قریب اللہ کے نبی اللہ مانگتے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑتے تھے روتے تھے, تھے اور اللہ کے نبی علیہ کی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی اپنے رونے کو سینے میں اکبر جیسے ہانڈیا چولے پر رکھی ہو ہانڈیا ابل رہی ہو اس طرح اللہ کے نبی اللہ کو یاد کر کے روتے جہنم کو یاد کر کے روتے دن اور رات میں اللہ کے نبی آخرت کی فکر کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی منسوم من خطاب نگاتا اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہوتا اگر معمولی سی لرزش بھی محسوس ہوتی آسمانوں سے رب العالمین جبرئیل امیل کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیج کر آگاہی دے دیا کرتا تھا اے میرے پیارے نبی یہ کام نہ کی کرنا اے میرے پیارے نبی یہ اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے اللہ کے نبی رخ جاتے وہ کام نہیں کرتے جس کام سے اللہ کی ناراضگی ہوا کرتی تھی اتنا معصوم انل خطا نبی اتنا گناہوں سے پاک نبی اتنا شفاف نبی لیکن عالم یہ چوبیس گھنٹے میں دن اور رات میں ستر ستر مرتبہ نہیں بلکہ سو سو مرتبہ گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کر رکھے گے, گے گناہ نہیں ہوتے پھر بھی اللہ سے بخشش کی دعائیں کر رکھے ہیں استغفار میں مصروف گئے اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے لمحوں کا چائز کے دیکھیں قرآن بھی اگر میں ورا پڑیں گے رب العالمین قرآن میں کتنے جگہ پر کتنے مقام پر دیکھے جب اللہ اپنی الوحیت کا اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے وہاں رب العالمین ساتھی ہی آخرت کا بھی ذکر فرماتا گئے اللہ کے نبی دنیا میں جینے کے طریقے بیان کرتے ہیں ساتھی ہی اللہ کے رسول آخرت کا بھی ذکر فرما رہے گئے قرآن پڑھ کے دیکھے میں اور آپ نماز ادا کرتے گئے اللہ اکبر کے, کے نیت بانتے گئے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دریے حکم کیا اے میرے پیارے نبی نماز میں سور فاتحہ پڑھنی ہے اللہ اکبر سترہ رکعتیں جو فرد رکاتوں پر مشتمل ہے دو فجر کی دوار کی, کی تین مغرب اور چار ریشا کی رکاتے ہیں سترہ میں امام ہو یا مقتدی ہو اللہ اکبر اجتماعی نماز پڑھتا ہے یادی یا نماز پڑھتا ہے سور فاتحہ کی تلاوت کرنے والا پڑھتا گئے اللہ اپنا ذکر کر رکھا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرحمان رحی الحمد للہ گرال میں گئے الحمد للہ رب عالمین میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا گئے, رب میں اللہ کا کیا جا گئے الرحمن الرحیم اس عیسائیت میں بھی اللہ کا کیا جا رہا گئے میں نے کگانا کے کتنے مکھوں میں سے ہے اللہ اپنا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی آخرت کا بھی ذکر کرتا ہے اور رحمان الرحیم کے بعد اگر پڑھیں گے اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ کون ہے رب العزت کی ذات ہے اللہ مالک ایک کرات ہے ملکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالی مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے اور ملکی یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ شہنشاہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العزت کی ذات ہے اکیلا اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نصیحتیں کر رہے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں جینے کے سنہری اصول بیان کر رہے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں اے میرے صحابہ اے میری امت کے لوگوں میں بہت سے مراحل بہت سے معاملات بہت سے حالات تمہارے سامنے آئیں گے اور اللہ کے محبوب فرماتے تم زندگی گزارو گے نا تمہارے کچھ ملنے جلنے والے کچھ اپنے کچھ بیگانے جن کو تم جانتے ہو وہ اور بہت سے ایسے تم ان کو نہیں جانتے لیکن تمہارے اسلامی تعلقات ہوں گے دینی علقات ہوں گے دینی رشتے ہوں گے کچھ لوگ دنیاوی حوالے سے تم سے ملاقاتوں کے لئے آئیں گے اور کچھ دینی حوالے سے یہ سارے معاملات تمہارے چل رہے ہوں گے لیکن پیغمبر اسلام السلام برماتے ہیں دیکھو جب کوئی تمہارے پاس مہمان بن کے آئے نہ تو فَلْيُكْرِمْ ضَعِفَ تمہیں چاہیے کہ تم مہمانوں کی عزت کرنا مہمانوں کا اکرام کرنا مہمانوں کا عدب اور احترام کرنا ان کی میں ان کے ادب اور احترام میں ان کی خدمت میں تم نے کوئی کبھی نہیں چھوڑنی ہے اور یہ صرف اللہ کے رسول کا عیرات کے امام کا انداز اور آپ کی سنت ہی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنتوں میں سے ایک انداز ان کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ مہمان نواز تھے اللہ نے قرآن میں بیان کیا حضرت ابراہیم لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام مہمانوں کی عزت کر رکھے گئے مہمانوں کا اکرام کرتے گئے صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ غیر مسلم آنے والے ہیں اللہ کے نبی ان کی بھی عزت ان کا بھی ادب ان کا بھی احترام کو سکھا رہے گئے اللہ کے نبی عملی نمونہ پیش کر کے بتا ہیں اے مسلمانوں میرے صحابہ اپنے مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو لیکن اللہ اکبر اللہ کے نبی فرما کر اپنی بات بات کو وعدے کر دیتے کہ دیکھو مہمانوں کی عزت کرنے کی عادت ڈالو بات ختم ہو گئی لیکن اللہ کے نبی نے یہ جملے یہ یہ جملے اصول ڈائریکٹ بلکہ اللہ کے نبی نے پہلے تم باندھی مہمانوں کی عزت اور اکرام کرتا کون گئے اللہ کو اکبر غور اس بات پر کرنا گئے محبوب فرماتے گئے منکانا In love مہمانوں کی عزت اور اکرام وہ کرے گا کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو میں کہتا ہوں بات مکمل ہو گئی اللہ کے نبی نے اللہ پر ایمان لونے کی تلقیل کرتے ہوئے بات کو وعدے کر دیتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی مہمانوں کی عزت بھی کرے گا مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو بات مکمل ہو گئی تھی لیکن اللہ کے نبی نے صرف اس پر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من کانا یو مینو بلا الاخر جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے لائے گا اسے چاہیے کہ فل یوگ صرف اللہ پر ایمان نہیں قیامت کے دن پر اگر تیرا ایمان ہے تو تو دنیا کے اندر وہ وہ تمام اصول اپنائے گا اللہ اکبر جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا بچائے گا کہ جس میں دنیا میں بھی خسارہ ہے ناکامی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے تباہ و بربادی رکھ من کان یومن باللہ والیوم الاخر اگلی رسیتیں اگلی باتیں جینے کے طریقے پیغمبر نے سکھائے فرمایا من باللہ والیوم بلاہ اللہ اکبر جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دل پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلا یوزی جارا اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہ دے آج ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے نا ہم جو ہے منہ بسور لیتے ہیں مصیبت یہ ہے کہ آنے والا بھی پیچھے کشتیاں چلا کے آتا ہے آنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے کے معاملات اور حالات کا جائزہ لے کر ان کے گھروں میں جائیں اپنا بستر تبلیغ والے نکلتے نا کہتے اپنا بستر اپنا بوریہ ساتھ لے کے ہیں ایسے ہی ہے کیوں کہتے ہیں آپ کسی کی ہاں جا رہے ہیں بوجھ نہ بنے سردی کا موسم ہے جس کے گھر میں آپ مہمان بننے کے لیے جا رہے وہ بے چارہ کسم کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اللہ اکبر غربت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اس کے بچوں کے لیے نرم کرم بسترے گھر میں موجود نہیں ہے اوڑنے کے لیے چادرے اور کمبل نہیں ہے آپ جا کے مزید جب کمبل ہوں گے اس کے اوڑنے کے لیے کمبل نہیں ہے آپ جناب کمبل بن گئے وہاں پر جا کے غلط ہے آپ دیکھیں جس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ غریب ہے اللہ اکبر کچھ اس کے لیے تحفے لے کر جائیں اس کے بچوں کے لیے جناب اس قسم کی چیزیں لے کے جائیں کہ ان کے بچوں کا دل پہلے گھر میں جاتے ہوئے اور اگر جاتے ہوئے نہیں آپ کو علم نہیں تھا آپ سمجھ رہے تھے کہ اچھے حالات ہے لیکن اللہ اکبر اور جب آپ واپس لوٹتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے تو اس موقع پر آپ کی میری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر سے واپس لوٹتے ہوئے میں اس بام کو کچھ نہ کچھ اس کے بچوں کے ہاتھ میں کوئی لفافہ کوئی پیسے کوئی ایسی چیز رکھے کہ وہ اپنی معمولاتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا بھی تو اصولوں کی پاسداری نہیں کی نا ہم نے بھی تو طریقوں کو صحیح بانو اختیار نہیں کیا لیکن پیغمبر کا نصیحتیں پیغمبر کی نصیحتیں منکانا یو من کانا باللہ کی الاخر فلا جارا جو بھی اللہ پر قیامت کے دل پر ایمان لاتا گئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے پڑوسیوں کا ادب کرے تمہاری وجہ سے پڑوسیوں کو, کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کا اصول بتایا گئے اللہ اکبر پڑوسی کو تکلیف کن کن حوالوں سے نہیں ہو آپ کے گھر سے دیکھنے والا ٹنکی بھر جائے پانی گلی میں نہیں آنا چاہیے آپ کے گھر کی نالیوں کا گندا پانی گلی میں چاہیے کی گاڑی پارکنگ کرتے بے خیال کرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو موٹر کو خیال کرنا چاہیے آنے جانے والوں کو گزرنے والوں کو میری گاڑی پارکنگ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو اللہ نے وہ سطح فرما دی جھوپڑی میں رہتے تھے کچے مکان میں رہتے تھے اللہ نے پیسہ دے دیا مال دے دیا چاتروں کا گھر ہے اب آپ لینٹر ڈالنا چاہتے ہیں آپ نے لاکھوں روپے تمام کر لیا امتظام کر لیا جھوپڑی سے کچھے گھر سے مضبوط قلعہ بنا لیا گئے اللہ اکبر گھر میں آپ نے لینٹر کی چھتر ڈال لی ہے ماربل اور ٹائل سے اپنے گھر کو مزیم کر دیا گئے آلہ سے آلہ نے اللہ اکبر ہے. گھروں میں لیمپ لگا لیے گئے کسی قسم کی آپ کو تکلیف رہی آسائشوں پر آسائش نعمتوں پر نعمتوں سے اللہ نے ملا محل کر دیا ہے لیکن گھر بناتے ہوئے خیال کیجئے جو راؤ میں تیریا کرائے گئے وہ گلی میں پڑا نہ رکھے ایسا نہ ہو کہ پڑوسی پریشان ہو جائے گھر تو بنا لیکن گھر کا ملبا گھر بن جانے کے بعد بھی گلی میں اللہ کو اکبر ہفتوں مہینوں پڑا رگے تجھے مجھے پروا نہیں دل کو پروا ہوتی ہے اللہ کے نبی برماتے ہیں من کانا یؤمنو باللہی والیوم الآخر فدا یوزی جارا اللہ پر قیامت کے دل پہ اگر تیرا ایمان ہوگا مجھے موتانی ہے مجھے مرناغ قائم ہر میں جانا ہے کے دن اللہ حسابو کتاب کرے گا اللہ اکبر صرف نیکیوں کی نیکی نہیں کی دیکھی جائیں گی بلکہ جو ظلم زیادتی کی ہیں اللہ اکبر رب العالمین وہ سارے معاملات اپنی عدالت میں لے کر آئے گا قیامت کے دل کی فکر اگر دنیا میں کر لی اللہ اکبر میری اور آپ کی نجات اس میں ہو جائے گی کس طرح فکر کرنی ہے اللہ کے نبی کاینات کے امام علیہ السلام سخابی ہے جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے شادی ہوئی اللہ ہو اکبر کر میں نوی نویلی تلہن ہے سوسر نے محسوس کیا میری بہو جو خوش نظر نہیں آ گی پوچھا بیٹی ماں عملہ کیا ہے میں تجھے دیکھتا ہو نہ نئے کپڑے پہنتی ہے نہ اپنے آپ کو بنا کے سوار کے رکھتی ہے کیا بات ہے وہ بھاب گئے کہ اللہ اکبر میری بیٹی میری بہو کی طرف بیٹا تو اکبر سے کہتی ہے ابو چاہوں کس کے لیے بناؤ کس کے لیے سوارو آپ کا بیٹا دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو مسلح چھوڑنے کا نہ ہی نہیں لیتا اس باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا باپ نہیں تھا اس عورت کا سسر تھا کتنا احساس ہے احساس ہے نا آج اگر بیٹا تنگ کرتا ہو بہو کو ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہوتی ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کی زندگی ہے وہ جانے ان کا کام جانے دین مجھے اور تجھے یہ سکھاتا ہے اگر کی طرف سے بہو پر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہو اللہ اکبر وہ اس کو برداشت نہ کرے اسے گبارا نہ ہو بیٹی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مائیں جو ہے پریشان ہو جاتی ہے لیکن اگر ساس کو وہی وہ بہو کو وہی تکلیفیں اس گھر میں ہو رہی ہو تو پھر ساسیں کہتی ہیں بھائی ہم نے بھی زندگی گزاری ہے یہ تکلیفیں ہم نے بھی برداشت کی ہے تو بابا یہ جملے ہم نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں بیٹی کو تکلیف پہنچی تو اس موقع پر تیری زبان سے یہ جملے کیوں نہیں نکلے سر تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں چلے گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول میری بہو کو میرے بیٹے سے یہ شکایت ہے میرا بیٹا ہے شاید میں اس انداز میں انداز گفتگو نہیں کر سکوں گا پیارے پیغمبر کہا میرے صحابی تیری شکایت ہے کیا بات ہے تیری بیوی تج سے خوش نہیں ہے تیری بیوی تیرے لیے بنتی سورتی نہیں ہے کیا بات ہے دن میں تو روزے رکھتا ہے رات کو مسلح چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا جی اللہ کے رسول یہ سارے کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ کسی طرح مجھ سے اللہ رادی ہو جائے دن میں روزے رکھنا اللہ سے اللہ کی رضا کا سبب ہے رات کو قیام کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کہ میری صحابی کیا یہ عمل تو کرتا ہے کہا جی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ساری چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور جو چیزیں حقوق العباد سے تعلق کرتی ہیں ولی زوجی کا علی کا حق تیری بیوی کا اللہ نے تجبر جو حق رکھا ہے جس اللہ حقوق اللہ کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تجھ سے حقوق بات کے بارے میں پوچھے گا ان پر تو آتی دے کی ہے ہم اپنے لوں معاملات کو معمولی لیتے ہیں ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ اکبر ہمیں فار کرنا ہے ہمیں تدبر تفکر کرنا ہے پیارے پیغمبر اسلام کے صحابی ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھا میں دیکھتے ہیں کہ جی کنواں ہے کنویں کنویں قریب میں آگ لگ رہی ہے میں ڈر گیا خوف آیا مجھے اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کہاں کنویں میں لے جا رہے ہو گراؤ گے کیا ان دونوں نے کہا کہ نہیں نہیں گھبراؤ نہیں ہم تمہیں نہیں گرائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خبرہت کے عالم میں کہتے میری آنکھ کھل گئی میرے اپنی بہن اللہ اکبر اللہ کے رسول کی بیوی ان سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھو مجھے یہ خواب آیا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے بھائی سے کہو اپنے بھائی سے کہو بڑا اچھا ہے بڑا دین ہے لیکن اپنے بھائی سے کہو جا کے کہ تم اگر رات کے قیام کا احتمام کرنا شروع کر دو تو کیا ہی بات ہے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دنیا سے تو چلے گئے لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں انہوں نے تحج کی نماز کو نہیں چھوڑا اکول کو لاد اللہ و و جزاک اللہ